جی حکومتی کرندے جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں اور ایسا کرنا حدیث سے کرتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت پر بالکل صحیح کہتے ہمارے یہاں جوتے پہن کے نماز پڑھے تو اتنے جوتے پڑے ہیں کہ آنا ہی بھول جائے ہوا یہ اصل میں کہ جوتے پہن کر نماز تھی جہاد کے مواقع پر جب جہاد ہوتا تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھ جوتے اتارنے کا تو وقت ہوتا نہیں ایک بات یہ ہے عرب میں اصل میں جو لوگوں کو سہو ہوا ایک چمڑے کے موزے ہوتے تھے کہ جو وضو کرنے کے فوراً بعد اگر پہن لیے جائیں تو وضو ٹوٹنے کے بعد چوبیس گھنٹے تو کو ویلڈ رہیں آپ وضو کیجئے صرف موزوں پر مسا کر لیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا خاص اس پہ فتوا ہے اور اس زمانے میں تمام جو لوگ تھے اس کے منکر ان کو جوابات بھی امام اعظم ابو حنیفا رد عنہوں نے دی اسی طرح آدمی جب سفر کرے تو جہاز میں وزو تو کسی نہ کسی طرح آدمی کر لیتا لیکن پیر نہیں دھو پاتا بالکل ایک ڈونگا لگاوا ہوا کلیا اس میں پیر کیسے دھوئیں گے آ تو ہم ایک طریقہ یہ کرتے ہیں کہ موزے پہن کر سفر کرتے ہیں تو موزے پہننے میں فائدہ یہ ہے کہ سفر میں اس کی میاد اور بڑھ جاتی یعنی یہاں جیسے سردی بہت زیادہ ہو بار بار پیر دھونے میں مشکل ہوتی ہو تو چوبیس گھنٹے تک یہ چوبیس گھنٹے کب ہے وضو ٹوٹنے کے چوبیس گھنٹے تک آپ مسا کر سکتے ہیں یعنی دن میں ایک مرتبہ اگر آپ پیر دھو کر کے موزے چڑھا لیں تو آپ کو دن بر پھر وزو میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں لیکن جب آدمی مسافر ہو تو اس کی مدت اور بڑھ جاتی وہ مدت کتنی بڑھتی ہے جب وضو ٹوٹا وضو ٹوٹنے کے بعد اس کی ویلی ڈیٹی اس کی مدت جو ہے وہ بہتر گھنٹے تک رہتی اور ظاہر کہ بہتر گھنٹے تک کا سفر دنیا میں کہیں نہیں. یہ اور بات ہے کہ دنیا گھومنے چلے جائیں تو آدمی اپنی نمازوں کی حفاظت جو کر سکتا تو ہے میرے رب نے مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا یہ سات ہڈیاں کون ہیں دو پیر دو, گھٹنے، دو ہاتھ یہ چھ ہو گئے اور ہمارے امام ابو ہنی فردی اللہ کے نزدیک یہ ناک اور یہ ہڈی اور یہ, یہ ایک ہڈی بہت سے لوگ ناک اٹھا لیتے ہیں خالی یہ صدہ کرتے ہیں ان کا واجب جو ہے وہ ترک ہوگا ناک کی سخت ہڈی لگائی جائے اسی طرح گدے لحاف پر نماز نہیں ہوگی کہ یہ ناک جو ہے اس میں نہیں لگے کب تک نہیں جب اتنا دبائیں کہ اب دبنے سے نہ دبے تب یہ کہیں گے کہ یہ دبیس ہے جیسے اسپنج کا گدا ہے اس پہ نماز نہیں ہوگی کسی بھی ایسی چیز پر نہیں ہوگی جس میں کہ ناک کی ہڈی نہ دبے بہت موٹے قالین ہوں جس پہ ناک نہ دبے ہڈی نہیں لگے اس پر بھی نماز نہیں ہوگی یا اتنا دبائیں کہ اب دبنے کے بعد نہ دبے ٹھیک اب بتائیے جوتے پہن کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی انگلیاں لگیں گی اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک انگلی کا لگنا تو گویا یا شرط ہے سجدے اور چھ انگلیوں کا لگنا واجب اور پانچوں انگلیوں کا لگنا جو یعنی دسوں انگلیوں کا لگنا یہ مستحب ہے جب آپ جوتے پہنیں گے تو کیا انگلیاں زمین پر لگیں گی آپ نماز ناقص ہوگی پھر یہ چیز ہے کہ بعض ہمارے علماء اس طرف گئے کہ اسلام جب آیا ابتدان نماز میں بہت ساری رعایتیں تھیں اس کے بعد واپس لے مثلا بس سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا بلکہ جمعے میں یہی ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز میں بازار لگتا تو نماز چھوڑ کر کے لوگ سودا سلب خریدنے کے لیے تک چلے جاتے ہیں جو بعد میں ممانیت ہو گئی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ہمارے دین میں تھی اس کے بعد اللہ اس کے رسول نے ان کو منسوخ کر دیا یہ فیصلہ مشتحدین کرتے ہیں ایما کہ اس میں کون سی حدیث پر عمل کیا جائے پر نہیں کیا جائے گا کون سے حدیث کے راوی قوی ہیں سی حدیث کے راوی زیادہ سقہ ہیں ان سارے فنون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر کے ہمارے علماء نے لکھا کہ جوتے پہن کر نماز پرنا جائز نہیں اس لیے کہ اس میں غلازت ہوتی لگی اگدم آدمی جوتے پہن کر چلا جایا تو یہ جائز نہیں ہو حرم شریف اس تو پورے گویا دنیا کی مسجدوں کا وہ سب سے بڑی مسجد مسجد حرام اس میں اگر لوگ جوتے پہن کر کے جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے مسجد تو ایک ادب کی جگہ ہے اور مسجد کے احترام میں تو شاید کسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا امام بخاری رحمت اللہ تعالی حدیث شریف پڑھا رہے کسی کی ڈاڑی سے تنکہ نکلا وہ تنکہ آپ نے لے کر آستین میں رکھ دیا اور بہار جا کر کے وہ تنکے کو گرا دیا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترمیزی شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے یہ عمل بھی اپنے امت کے پلے میں دیکھا کہ کسی نے مسجد سے گندگی دور کرنے تنکے تین، کو اٹھا کر کے باہر پھینکا میں نے وہ بھی نیکی کے پلے میں دیکھا اس لیے آپ دیکھیں گے ہر مسجد میں کچھ لوگ ہوتے اللہ انہیں جزائ خیر وہ تنخدار نہیں ہوتے وہ ملازم نہیں ہوتے کوئی ذمہ داری نہیں مگر ادھر جھاڑ پھونک کرتے ہیں بھئی کھڑکیاں صاف کر دیں کچرا باہر نکال دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ان کے لیے اسم بشار اور اس میں اور میری امت کے سیاحت معصیت مجھ پہ پیش کی گئی میں نے سب سے بڑا گناہ یہ دیکھا کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ حصہ ملا کچھ آیتیں یاد کی کوئی صورت یاد کی یا قرآن حفظ کیا اور اس کے بعد میں اس کو بھلا دیا یہ سب سے بڑا گناہ مجھے نظر آیا تو مسجد میں تو ایک تیلی کا اٹھا کر باہر پھینکنا بھی نیکی کا کام ہے نہ کہ کچرا مسجد میں ڈالنا جوتے پہن کر کے آنا یہ ساری چیزیں بالکل لغو ہیں اور انسانی تہذیب بھی اس کو قبول نہیں کرتی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہو نمازیں پڑھی جائیں وہاں کوئی آدمی جوتا پہن کر کے آ جائے الحمدللہ اہل سنت کی مسجد اس سے پاک